کا حجنا آبراہیم اعلی قومی یہ ہمارے دلائل ہیں یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائی درجہ تم نشا مقام و مرتبہ دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ عشاد فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند فرما دیتے ہیں تو انبیاء اولیاء فرشتوں کو جو مقام ملا وہ اللہ کے ازن سے ہے اور اللہ کی عطا سے ہے ان نہ غبر کا بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے لہو اسحاق و یاقوب اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یاقوب عطا فرمائے اسحاق تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جمان ہوتے ہوئے دیکھا اللہ تعالی نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی کلن ہدعین ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اس میں یہودیوں کا بھی رد ہے عیسائیوں کا رد بھی ہے مشرقین مکہ کا بھی رد ہے مکے کے پجاری جو بتوں کی پوجا کرتے وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے نعوذ باللہ من مل اور ان کی اولاد بھی یہی کرتی تھی یہودی یہ کہتے کہ سارے یہودی تھے عیسائی کہتے یہ سارے عیسائی تھے قرآن پاک نے سب کی مذمت فرمائی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہدایت سے نوازا اور وہ کبھی یہودیت عیسائیت یا شرک اور کفر کی طرف کبھی نہ گئے وہ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ من اور ہم نے نو علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت عطا فرمائی یعنی ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائی وَمِن من اور آپ کی اولاد سے داودا و سلیمانہ و ایوبا و یوسف و موسا و حضرت داود حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت یوسف حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہم السلام کو مقام و مرتبہ ہم نے عطا کیا وہ سب کے سب اسلام کی دعوت دینے والے تھے کرال ذیل الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم سلا دیتے ہیں وَزَكَرِيَّا زکریہ وَعِيسَى یشیہ حضرت زکریہ عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہم نے ہی مقام و مرتبہ دیا اور ارنبی اسلام ہی کی دعوت دی من الصالحین تمام کے تمام نیکو کاروں میں سے تھے اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے وہ اسماعیل اولسا و یونس و لوتون حضرت اسماعیل یسع یونس اور حضرت لوت علیہم السلط والسلام پر بھی ہم نے ہی فضل کیا کلن فقب النا العالمی اور ہم نے ان تمام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی و من آبایاتی ان کے آبا و اجداد میں سے ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی و ہم نے انہیں چن لیا وہ نہ ہوم اور انہیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائی الہ سے مستقیم سیدھے راستے کی طرف انہیں آیات کی روشنی میں علماء اہل سنت نے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر نبی معصوم ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ظالقہ خد اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے یا دی مئی یشاہ امن عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے ہدایت دینے والے رب تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما نفس و شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما اور ایسا کرم کر دے ایسا کرم کر دے کہ ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے ولو اشغاکو اور اگر وہ شرک کرتے ملون تو ضرور ان کے تمام اعمال نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے تو جو مسلمان ہو اور کافر ہو جائے یا مرتد ہو جائے مشرک ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے لیکن کفر و شرک اس کے تمام نیک امان کو برباد کر دیتے ہیں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انڈیا میں ایسے نادان لوگ ہیں کہ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انہیں دین کے قریب لا رہے ہیں ان ہندوؤں کو جب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب پڑھو ہماری بات سنو تو یہ ہندو کہتے ہیں کہ تم پہلے ہمارے مندر میں آؤ ہماری پوجا پاٹھ کرو تو پھر ہم تمہاری مسجد میں بھی آئیں گے تمہارے قرآن کو بھی پڑھیں گے تو وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ ان کی اصلاح کے لیے مندر میں چلے جاتے ہیں بدھ کو صدہ کر لیتے ہیں جو شخص ایسا کرے اس کے سارے نیک امال برباد ہو جاتے ہیں اگر وہ توبہ نہ کرے اور ایمان دوبارہ نہ لائے تو وہ چاہے نمازی ہو پھر بھی وہ جہنمی نمی ہے بدھ کے سامنے سدا کرنا یہ مشرکوں کی خاص علامت ہے چاہے اس کی کوئی بھی نیت ہو ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا اللہ تعالی مسلمانوں کو اقل سلیم تتا فرمائے یاد رکھیں کہ نیکی کی دعوت ہمیں دینا لازمی ہے مگر شریعت کے دائرے میں اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہمیں نیکی کی دعوت کے لیے کوئی کام کرنا پڑے تو ہم شریعت کو ملحوظ رکھیں گے کیونکہ اگر ہم نے گنا کیا تو ہمیں اپنے گناہ پر جواب دینا ہوگا لیکن ہم نے کسی کو سمجھایا پھر بھی کوئی نہ سمجھا تو کل بر روز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی الا اکل یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہی انبیاء علیہ السلام والحکمہ اور انہیں حکمت عطا فرمائی و اور انہیں نبوت عطا فرمائی فع یقر بہا بس اگر یہ کافر یہ مشرقین مکہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں آپ رنجیدہ نہ ہوں فقط وکلنا نہ بہا کومل لئی سو بہا بکافری بس بے شک ہم ایک ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے کہ جو آپ کا انکار نہیں کرے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب طائف کے میدان میں کافروں نے ظلم کیا تو پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی کہ آپ حکم دیں تو ان پر پہاڑ ملا دیے جائیں گرا دیے جائیں اور طائف کی بستی کو کچل دیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کہا نہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لائیں گے حد اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور انبیاء ہدایت کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ہدایت کا مینار بن جائے فبی ہدا مق بس ان کی تعلیم کی پیروی کیجئے کل اے محبوب آپ فرمائیے لاسکم علیہ اجرن میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اور اجرت طلب نہیں کرتا ان العالمین یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے